السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرکز رحمانی الله كان کم رقيبا.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 اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة ہم نے اپنی زندگی میں روزمرہ کے معمولات میں ایک جملہ جو پڑھا بھی اور سنا بھی اور جس کی بڑی اہمیت ہے معیار و مقدار ہر جگہ یہ جملہ ہمیں پڑھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ معیار اور مقدار کی ضمانت ہے آج اس جملے کو شری نکتہ نگاہ سے ہم سمجھتے ہیں معیار اور مقدار شری میزان میں اس کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مقدار کو ترجیح دیتے ہیں معیار پر اور ایسے بھی سمجھدار لوگ موجود ہیں جو مقدار سے پہلے معیار کو ترجیح دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں بہت ساری چیزوں سے متعلق ہیں لیکن چند چیزیں آپ کے سامنے شریع عبادات کے تعلق سے پیش کروں گا سب سے پہلی چیز اس بات کو سمجھ لیں شریعت اسلامیہ کے اندر حق اور باطل کی پہچان کا میزان قلت اور کثرت نہیں ہے بہت سارے لوگ کثرت کے پیچھے ہوتے ہیں کثرت کو اہمیت دیتے ہیں کہ یہ عمل زیادہ پایا جاتا ہے اس کے کرنے والے زیادہ ہیں یہاں بڑی جماعت ہے کثرت کے پیچھے ہوتے ہیں قلت اور کثرت حق کو باطل کو پہچاننے کا میزان نہیں ہے قرآن کریم کی چند آیات ملازہ کریں جس میں آپ کو یہ بات بالکل وعدے ہوگی کہ رب کریم نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کثرت کی مذمت کی ہے سرحن کبوت میں اللہ نے فرمایا بل اکثرحم لا یا لوگوں کی اکثریت کے پاس اقل ہی نہیں ہے سورہ آراب میں اللہ نے فرمایا ولا کن اکثر النا صلاح معاملہ یہ ہے لوگوں کی اکثریت بے علم ہے علم ہی نہیں ہے جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں سورہ حود میں اللہ نے فرمایا ولا کن اکثر النا صلاون اکثر لوگ بے ایمان ہیں ایمان ہی نہیں ہے سورہ انعام کے اندر اللہ رب العصرت نے فرمایا وہ ان توتے اکثر پیغمبر اللہ علیہ اللہۃسلام آپ نے اگر اکثریت کو دیکھ کر ان کی بات کو مان لیا آپ کو رائے حد سے دور کر دیں گے اکثریت کو دیکھ کر کثرت کو دیکھ کر تعداد میں زیادہ دیکھ کر اگر آپ بات ماننے لگ گئے ان کی طرف چلے گئے ان کو ترجیح دے دی دلو کان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے دور کر دیں گے سورہ بکرہ میں فرمایا بلا کن اکثر سے لا یشکر لوگوں کی اکثریت اللہ رب العزت کا شکریہ ہی ادا نہیں کرتی یہ کثرت کا حال ہے بلکہ ایک اور جگہ فرمایا بما میں اکثر ہوں باللہ اللہ بہم اکثر لوگ ایمان کا دعوی کرنے کے بعد بھی مشرق ہوتے ہیں یہ حال ہے کسرت کا جس کی مذمت اللہ رب العزت نے کی ہے بلا وہ چیز کیسے حق کا میزان ہو سکتی ہے ہائش کے مقابلے میں پرانے کریم قرآن میں ایک اور چیز نظر آتی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ قلیل جماعت کی تعریف ضرور کی ہے اللہ رب العزت کا فرمان بکلیل من عبادی اشکور سورج سبھا میں میرے وہ بندے جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں شکریہ ادا کرنے کا طریق جانتے ہیں انہیں معرفت موجود ہے وہ بہت ہی کم ہے سورج سواد میں فرمایا اللہ و عامل السوالحاطی و کلیلم ماحوم وہ لوگ جو ایمان لائے عملے سالے کرتے ہیں ان کی تعداد کم ہی ہوتی ہے بد کرو ادم تم کلیل مستدا فون الناس سور انفال میں اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری تعداد بہت ہی کم تھی تم کمزور تھے ضعیف تھے تمہیں خوف تھا پروردگار نے تمہاری مدد کی قلیل جماعت کی پروردگار مدد کر رہا ہے ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا فلولا کانا مین القرون کم من القیت اللہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں ایسے لوگ کیوں نہ پیدا ہوئے ایسے لوگ کیوں نہ کھڑے ہوئے خیر کو لے کر معاشرے میں برائی بے حیائی شر اور فتنے کا خاتمہ کر دیتے ہاں ایسے لوگ کھڑے ہوئے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی جو حق کو لے کر خیر کو لے کر بھلائی کو لے کر اچھی باتوں کو لے کر کھڑے ہوئے تو قلت کی تعریف نظر آتی ہے وہ لوگ جو کم ہیں ان کی مدا نظر آتی ہے ان کی صنع نظر آتی ہے ان کے ساتھ اللہ کی مئیت اور نصرت نظر آتی ہے لیکن کثرت کی مذمت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بیان کروائی جس سے یہ اصول بالکل وعدے ہوا یہ بات بالکل وعدے ہوئی کہ کوئی بھی شخص کثرت کے زوم کے اندر کسی کو حق پر نہ سمجھا کوئی بھی عمل معاشرے کے اندر کثیر تعداد میں کیا جاتا ہے کوئی بھی عمل معاشرے کے اندر کرنے والے لوگوں کی تعداد کو زیادہ دیکھتا ہے حق کا معیار نہ بنا لے اللہ رب العزت نے پرانے کریم میں دو واقعات اور بھی ذکر کیے بڑی اہمیت کے حامل جان اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم لوگ اپنے رب پر ایمان رکھنے والے تھے تمہاری تعداد اگرچہ کم تھی اللہ نے تمہاری مدد کی کامیابی بھی اسی میں ہے تھوڑے ہوں لیکن اچھے ہوں معیاری ہوں اللہ کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق ہوں اللہ تعالیٰ کے یہ کم افراد بھی کثیر جماعتوں سے افضل اور عظیم اور پاور والے ہوتے ہیں سورہ بقرہ میں آخری رقو میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فلم فصل بالجنود ان اللہ بنہر تالو اپنے لشکر کو لے کر نکلا جالو سے مقابلے کے لیے کہا اس راستے کے اندر اب ہم تو بہت لوگ نکل رہے ہیں ایک کثیر جماعت نکلی ہے تالوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر کے ساتھ سفر لمبا ہے پیاس لگے گی بھوک لگے گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ایک نہر لائے گا اس نہر کے پاس پہنچنے کے بعد تمہارا امتحان یہ ہوگا اس بھوک اور پیاس کے باوجود تم نے پانی نہیں پینا امن شریبہ جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ملم یت آئم ہو جس نے پانی نہیں پیا اس کا تعلق مجھ سے یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش اب نہر کے پاس پہنچ گئے اب یہ گروہ میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کر سکے اور پانی پینا شروع کر دیا اور کم ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف اتنا پانی پیا جتنا شریعت میں اجازت اللہ حرفا ایک چلو زیادہ پانی پینے سے زیادہ کھانے سے آپ کے اندر صلاحیت اور پاور آئے گی نہیں تھوڑا کھائیں اچھا کھائیں جتنا بتا دیا جو جائز ہے ایک گھونڈ کی اجازت تھی تھی ایک چلو کی اجازت تھی تھی اسی پر اتفاق کیا اور اللہ تعالیٰ نے صحت جسم کو مضبوط کر دیا طاقت آ گئی. دشمن سے مقابلے کی سکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی اور دوسری طرف پیٹ بھر کر پیا نتیجہ کیا ہوا پینا جائز نہیں تھا لیکن پیڑ بھر کر پی لیا اور پیا بھی زیادہ اور پینے والے بھی زیادہ تھے نتیجہ کیا ہوا کمزور پڑ گئے چلنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی اب کہا کہ ہمیں اجازت دے دیں ہمیں دشمن سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں پیا کثرت سے ہے پینے والے بھی کسرت ہیں نتیجہ کیا نکلا بزدلی پینے والے کم ہیں پیا کم ہے نتیجہ کیا نکلا جنہیں اللہ سے ملاقات کا یقین تھا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے پانی بھی کم پیا اب ہم لڑیں گے بھی کیونکہ جو جماعت کم ہوتی ہے اللہ پر توکل کرنے والی ہوتی ہے بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ اسے فتح اور نصرت نصیب فرماتا ہے اللہ اس لی کہ اللہ تعالی صابرین کے ساتھ ہوتا ہے اور صبر کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا اور دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے ہنین کے تعلق سے ذکر فرمایا سورت توبہ میں کفیرہ جبت کم کثرت کم فلم تغم شیا بدا کا تعلیم تم مل تمرین جب انسان کثرت کے زوم میں آتا ہے اللہ پر ایمان متزلزل ہو جاتا ہے اللہ پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے اپنی کسرت کے گھمنڈ میں آتا ہے میری جماعت بہت بڑی ہے میرے پاس پاور زیادہ ہے تو پھر رب العالمین ایسی جماعت کا امتحان ضرور لیتا ہے صحابہ اکرام کی جماعت غزوہ حنین اپنی تعداد کو دیکھا جو پہلے کہیں تین سو تیرہ ہوا کرتی تھی ہزار ہوا کرتی تھی دو ہزار ہوا کرتی تھی اب تو ہزاروں کی تعداد میں اتنی بڑی لش... جماعت اور لشکر اب تو ہم جیتیں گے ہی جیتیں گے اب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا اللہ نے فرمایا نا اللہ فی موادی نہ اللہ نے بہت مقامات پر تمہاری مدد کی بھائی ہنین اور بالخصوص ہنین کے دن بھی کیا ہوا تھا اس دن جبت کم کفرت تمہاری کسرت نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا آج ہم بہت زیادہ ہیں آج ہم جیتیں گے وہ ایمان وہ توکل جو اللہ پر غزوہ بدر میں تھا آج وہ کمزور پڑ گیا کسرت کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا فلم توگنی ان کم تمہاری اس کثرت نے اس بڑی جماعت نے اس کثیر تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بدافت علی کو اس کثرت کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا اب اس میدان میں رہنا تمہارا مشکل ہو گیا بہت مشکلات آئیں تم ولی تمبرین ایسا وقت بھی آیا اپنی پشتیں دکھا کر دشمن کی طرف سے بھاگ پڑے تم قریب تھا کہ شکست کھا جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی تم انصل اللہ سکینت علا المؤمنین اللہ رب العزت نے اپنا سکون فرشتوں کی صورت میں نازل فرما دی اور مسلمان فاتحمند کثرت تعداد میں زیادہ لوگوں کا زیادہ ہونا جماعت کا بڑا ہونا اس زوم میں جو بھی مبتلا ہوا اللہ رب العزت سے ایمان توکل اس کے منافی امور کے اندر داخل ہو گیا اس لیے مقدار میں زیادہ ہونا اس کو کبھی حق نہ سمجھیں سب سے پہلا شری پیمانہ یہ ہے آپ اس کے معیار کو چیک کریں آپ دوسری مثال لے لیں ہم دوسرے طرف آتے ہیں ایک انسان بڑا عظیم الجسہ ہے جسم بڑا ہے طاقت زیادہ ہے قد و کاد بڑا لمبا ہے حسین ہے جمیل ہے اس کی حیثیت اللہ کے یہاں کیا ہے اگر صرف مقدار میں اس کا جسم بھاری ہے وزن بہت زیادہ ہے قد بڑا لمبا ہے حسن و جمال بے مثال ہے کیا یہ معیار ہے اللہ کے نزدیک اس انسان کے محبوب ہونے کا یہ معیار ہے اللہ کے نزدیک اس کے مکرم ہونے کا نہیں کیونکہ پرانے کریم میں اللہ رب العزت نے سرے منافقون میں اپنے پیغمبر سے ایک بات کہی ہے ادار آئی تو جیبو کا جسام میں پیغمبر ان منافقین کو اگر آپ دیکھیں گے ان کے جسم ان کے قوت ان کا حسن و جمال اس کا قد وکات آپ کو تعجب میں ڈال دے گا لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ قومی آت کے بارے میں سادہ کمفل خل کی اللہ تعالی نے تمہیں جسم میں قوت میں سب سے زیادہ طاقت دی ہے لیکن اس طاقت پر اس کثرت پر اس وزن کے زیادہ ہونے پر اس حسن جمال پر کیا گمنڈ ہوا من اشد من کا ہم میں سے زیادہ پاور والا کون ہے یہ چیز اللہ کے نزدیک کسی حیثیت کی حامل نہیں ہے کیوں پیارے پیگمبر علیہ اللہ کی حدیث ہم نے سامنے رکھیں لیا تر راجل العدیم یوم القیامہ فلا یزن یزین جناح ایک ہٹا کٹا موٹا تازہ بڑا جسیم عظیم الجسا شخص کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کی عدالت میں آئے گا ترازو میں تولا جتولا جائے گا لیکن اللہ کے میزان میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا بدل نہیں ہوگا جسم کی کوئی حیثیت نہیں یہ جو انسانیت ہے انسانیت یہ جسم اس کے لیے صرف خلاف ہے اصل انسانیت دو چیزوں کا نام ہے عقل اور طلب سلیم جس کے پاس فام ہے بصیرت ہے عقل سلیم ہے یہ ہے انسان اور یہ ہے انسانیت بغیر نہ جسم ہے موٹا تازہ ہے و کات بھی لمبا ہے حسن و جمال ہے ایمان سے آ معیار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں دوسری طرف ایمان مضبوط ہے عقل سلیم ہے طلب سلیم موجود ہے زور ہی کیوں نہ ہو؟ اس کا اللہ تعالی کے میزان میں کیا مقام ہے اللہ ان شروع پیگمبر تم عبداللہ بن مسعود کی کمزور پنڈلیوں پر مسکراتے اور ہنستے ہو قسم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کے میزان میں ایک پنڈلی اوہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے وزن کس چیز کا ہے ہمارے جسم کا ہمارے وزن کا نہیں ہمارا جسم حسین ہو جمیل ہو طویل ہو موٹا ہو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک وہ معیار نہ ہو اس جسم کے اندر جو اللہ کو مطلوب ہے اور وہ ہے عقل سلیم اور قلب سلیم صحیح منق صحیح ایمان صحیح عقیدہ صحیح نظریہ صحیح فق ہاں اگر کوئی شخص ایمام میں مضبوط ہے عقیدے میں مضبوط ہے عمل سالے میں مضبوط ہے سنت کی بصیرت میں مضبوط ہے شروع کا بدت سے نفرت میں وہ مضبوط ہے اب اگر اس کا جسم موٹا ہے تازہ ہے لمبا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ مضبوط انسان کمزور ایمان والے سے زیادہ پسندیدہ تعلق کا جب ذکر قرآن میں ہے تو اللہ نے کیا فرمایا سادہ بستتن میں و جسم اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتوں سے نوازا تھا اپنے اس نیک صالح شخص کو دو چیزوں سے نوازا تھا علم کے اندر مضبوطی اور جسم کے اندر مضبوطی حق اس لیے شریعت نے کہا آپ کے جسم پر بھی آپ کا حق ہے اس کا خیال بھی رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان والقوی خیر من جو مومن مضبوط ہوتا ہے طاقت میں جسم میں صلاحیت میں وہ خیر والا بھی ہوتا ہے اور محبوب بھی ہوتا ہے اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے یہ بھی مطلوب لیکن کس سے مطلوب ہے جس کے بعد سب سے پہلے معیار ایمان والا مضبوط ہو اس معیار کے بعد اب اگر وہ جسم کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اپنی پاور کو بڑھاتا ہے تو یہ انسان اللہ کے نزدیک زیادہ مضبوط اور مستحکم اور محبوب بن جاتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز کچھ لوگ اپنی شکل و صورت کو خوبصورت بنانے کی کثرت میں مطلوب ہوتے ہیں مشغول ہوتے ہیں ہماری شکل و صورت حسین و جمیل بن جائے بس زیادہ حسن پر توجہ ہوتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں کلو کم علیکم اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا کون زیادہ حسین ہے کون زیادہ مالدار ہے اللہ کے نزدیک مکرم اور محبوب اور افضل ہونے کے لیے دونوں چیزیں معیار نہیں ہیں معیار کیا ہے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے امال کو دیکھتا ہے پہلے دل کا معیار اس کے بعد پھر عمل کا معیار اللہ کے نزدیک اس انسان کو باعزت بناتا ہے اور مکرم اور مشرف بناتا ہے کتنے حسین و جمیل ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے اور کتنے سیاہ کلر کے ایسے ہیں کتنے کمزور اور لاغر ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں اپنے نبی سے یہ کہا تتر سلات وسلام وہ غریب صحابہ اکرام جو صبح شام اپنے رب کو رادی کرنے کے لیے سید سجود ہوتے ہیں سرب سجود ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے آپ ان کو کبھی بھی اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے اللہ کو زیادہ یہ پسندیدہ ان پر آپ نے مالدار لوگ جو آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں لیکن یہ شرط لگاتے ہیں کہ ان غریب صحابہ اکرام کو اٹھا دیں اللہ کے نزدیک ان امیروں کی ان شکل و صورت کے خوبصورت ہونے والوں کی کوئی حیثیت نہیں حیثیت ایمان والوں کی ہے حیثیت توحید کو سمجھنے والوں کی ہے حیثیت اللہ کو اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سب سے زیادہ اپنے وفاداری میں شامل حال کرنے والوں کی ہے ان غریب صحابہ اکرام کو اپنی مجلس میں مت اٹھائیے قرآن نازل ہوتے آبا صاحب طلبہ انجا علامہ ان غریب صحابہ اکرام کے بارے پھر ایک اور چیز ہمیں جو نظر آتی ہے عمل زیادہ کرنے عمل زیادہ ہونی چاہیے اور لوگ عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مقدار زیادہ ہونی چاہیے نہ جانے کتنی نماز کی رکعات پڑھ لیتے ہیں کتنے سجدے کر لیتے ہیں کتنے لمبے قیام کر لیتے ہیں کتنے روزے رکھ لیتے ہیں کتنا وقت بھوکھا گزارتے ہیں کتنی وقت اور دیر تک وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں کتنی دیر تک اندھیرے میں وہ اللہ کی عبادت کرنا پسند کرتے ہیں لیکن کثرت اللہ کو مطلوب نہیں اس کثرت اور مقدار سے پہلے پروردگار جو چیز دیکھتا ہے وہ معیار ہے حق کے معیار اگر اس نے قبول کر لیا ہے عبادات کے اندر اس نے معیار کو اگر پورا کر لیا ہے پھر اس کا مقدار والا معاملہ بھی اللہ کے نزدیک حیثیت رکھے گا وغیرہ کوئی حیثیت نہیں آپ نے نہیں دیکھا پیارے پیغمبر علیہ سلاد اسلام نے کیا فرمایا من ساملہ بد فلاں سامو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس نے ہمیشہ رودا رکھا اس نے کوئی بھی رودا نہیں رکھا کیا مانا ایک روزہ نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی جہنم سے ستر ہزار سال کی مسافت اسے دور کر دیتا ہے لیکن یہ انسان جو روزہ روز رو روزانہ روزے رکھتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلۃ وسلم نے کیا فرمایا فلاسام الہو اس انسان کا کوئی روزہ ہی نہیں کثرت مطلوب نہیں ہے میار مطلوب ہے اور معیار کے دو پہلو ہے ایک باطنی ایک ظاہری باطنی پہلو سے پیغمبر علی سلاۃسلام کا یہ قانون اپنے ذہن میں رکھ لیں انم ان نم سارے کے سارے امال کی قبولیت کا انحصار اخلاص نیت کے ساتھ ہے یہ باطنی معیار ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے دو پہلو ہے ایک ظاہری اور ایک باطنی یہ جو حدیث ہے انم نمل امال البنیات تمام احادیث میں اس کی وہی حیثیت ہے جو پورے قرآن میں سورہ اخلاص کی ہے سول وسل اسلام اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس طرح سورہ اخلاص کو سول قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ انسان ساری زندگی محنت کر لے ساری زندگی عبادت کر لے اگر اخلاص موجود نہیں ہے پروردگار اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں کرے گا اس لیے ظاہری معیار مضبوط کیجیے اخلاق نیت انما حدیث کے مطابق بنا لیجیے اور ظاہری پگمبر علیہ سلاۃ اسلام کی اس حدیث میں بیان کیا وہ اصول جس انسان نے وہ عمل کیا جو عمل ہم نہیں کیا یا جو حمل ہم نے کرنے کا حکم جاری نہیں کیا وہ انسان بھی مردود ہے اس کا عمل بھی مردود ہے یہ حدیث بھی بخاری مسلم میں موجود تو ظاہری میں یار کیا ہے اس عمل کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کی سنت آپ کا طریقہ عبادت کے سو فیصد مطابق ہونا ضروری ہے وغیرہ اس کا ظاہری معیار نہ ہونے کی وجہ سے وہ عبادت کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو اللہ کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں یہ معیار ہے ظاہری اور بات نہیں اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے جس نے ہمیشہ رودا رکھا اس کا رودا ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنت اس کے مطابق عمل نہیں کیا کیونکہ مسلسل نفلی رودے رکھنا ممنوع ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی سنن نسائی کی حدیث ہے رجلا یوسلی فتف مند و کم تو سلی ہابی سلا فکل مند وینا فکل ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز بھی کیسی کیسیف تخفیف ایک ہوتی ہے تخفیف اور ایک ہوتی ہے تخفیف دونوں جدا جدا ہیں تخفیف کہتے ہیں نماز کو مکمل کرنا لیکن ہلکا ہر رکن کی مقدار کو جو اس میں پڑھنے والے اسکار ہیں اس کو کم کر دینا لیکن ارکان کے اعتدال کو کم نہیں کرنا مکمل ارکان ادا کیے جائیں اسکار کی تعداد کو کم کر دیا جائے یہ ہے تخفیف بعد مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ہلکا کرنے کا حکم دیا ہے تخفیف کیا ہوتی ہے تخفیف وہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں کثرت عبادت کے اندر نظر آتی ہے جس نے لمبی رکعات زیادہ رکعات پڑھنی ہے پھر اس کو تطفیف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ہر رکن کا اعتدال کا خاتمہ ہر رکن کے اطمینان کا خاتمہ اور اجلت اور جلد بازی میں اس نماز کے اندر ایسی چوری کرتا ہے جو بدترین چوری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین چور اسے قرار دیا جو نماز میں چوری کرے اور حقیقت حال یہ ہے آج اگر ہم اپنے معاشرے میں مساجد میں پڑی جانے والی عبادات کا سروے کر لیں تو لوگوں کی اکثریت اکثریت ایسی ہوگی جو نماز میں تخفیف کرتی ہے ارکان کو یہ ادا نہیں کرتی بھلا وہ کون سی نماز ہے ایک شخص نماز پڑھتا ہے دو منٹ میں چار رکعت اس کی یہ نماز تطفیف کے مطابق ہوگی تطفیف ہے اس میں اس نے کسی رکن کو مکمل ہی نہیں کیا اس شخص کو دیکھا نماز میں تطفیف کرتے ہوئے ارکان کے اندر اعتدال اور اطمینان کا خاتمہ دیکھا سوال کیا مندو کم تو سلی ہادی صلاح کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو مند اور بہنا سنا چالیس سال ہو گئے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے چالیس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں صحابی رسول نے کیا جواب دیا فرما اگر تم چالیس سال سے اسی طرح نماز پڑھتے ہو ماں سلائی تھا تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ایسی کسرت کا کیا فائدہ ایسی مقدار کو پورا کرنے کا کیا فائدہ جس کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے سب و روز شب و روز ہم اپنی توانائیاں صرف کرتے چلے جائیں لیکن حق کے معیار جو اللہ کو مطلوب ہے اس کا خاتمہ کر دیں اور آگے فرمایا کسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر اسی حالت میں مر جاتے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے مر جاتے تو تمہاری موت شریعت محمدیہ سے ہٹ کر ہوتی جو فطرت سلیمہ سنت متحرہ دے کر پروردگار نے اپنے رسول کو اس دنیا میں بھیجا ہے تمہاری موت اس سے ہٹ کر ہوتی سنت کی مخالفت میں اگر کسی کی موت آ جائے اس زوم میں کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے بتائیے اسے کل قیامت کے دن کتنی شرمندگی ہوگی تو ضروری کیا ہے معیار عبادت کو مضبوط مستحکم کیجیے صحیح بخاری کہ وہ مصیب صلاح بڑی معروف دی جو ہم بارہا سنتے ہیں مسجد نبوی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے آ کر نماز پڑھی مسیح کے نام سے یہ دس معروف صحیح بخاری کے اندر موجود نماز پڑھنے کے بعد وہ صحابی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کرتا ہے پیارے پیگمبر علیہ اللہ نے فرمایا جے جی فصلی فائن لم تصلی جاؤ واپس جاؤ جا کر نماز پڑھو تم نے نماز ہی نہیں پڑھی مقدار پوری ہے مقدار پوری ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو اس نماز کو کل عدم قرار دے دیا اس کی کوئی حیثیت نہیں یعنی وہ عبادت تصب پوری نہیں ہوگی لم پہ جازم ہے جب فعل مدارے پر آتا ہے تو ماضی منفی اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے نماز پڑھی ہی نہیں ہے یہ معاملہ تین دفعہ ہو تین دفعہ معاملہ کیا ہے مقدار پوری ہے تین دفعہ عبادت ریجیکٹ ہو گئی نہ منظور نہ منظور نا منظور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے مجھے نماز سکھا دیجئے اس سے بہتر نماز پڑھنا میں نہیں جانتا پیارے پیغمبر علیہ سلاد اسلام نے بہترین نماز سکھائی امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اس حدیث پر عنوان قائم کرتے ہیں بابو وجوب تمانی نہ تھی پھر رکو ہی سجود رکو اور سجدے کے اندر اعتدال اور اطمینان کا فرض ہونا جس انسان نے رکو اور سجدے کے اندر اعتدال اور اطمینان نہ کیا اس انسان کی نماز ہی نہیں ہوتی کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ رکو کی حالت میں کمر کو سیدھا کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی سجدہ کرتے ہیں بڑی اجلت کیسا بس تھوڑی سی غلطی نتیجہ کیا ہوا مقدار تو پوری کر لی معیار کو پورا نہ کیا اللہ کے نزدیک وہ عبادت تصور ہی نہیں ہودم ہوگی اس لیے کثرت کی طرف نہ جائیں سب سے پہلے شری جو پہلا مطلوب ہے معیار عبادت اس کو مستحکم کریں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عمل کے تعلق سے ایک لفظ بار بار استعمال کیا وہ احسن لفظ احسن اللہ دی خلق الموتابل اللہ نے موت و حیات کو جو تخلیق فرمایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سب سے اچھا عمل کون کر کے آتا ہے عمل مطلوب نہیں ہے اس آیت کو بغور پڑھنے سے کیا پتہ چلتا ہے عمل مطلوب نہیں ہے کہ صرف عمل کیا جائے عمل کیا جائے عمل کے ساتھ ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل احسن ہونا چاہیے لفظ احسن اس کی مقدار سے پہلے معیار کو پورا کرنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور معیار میں نے بتا دیا ایک ہوتا ہے ظاہری اور ایک ہوتا ہے باطنی فضائل بن عیاد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا احسن عمل کیا ہے انہوں نے کیا فرمایا جو اسبب اور اخلس ہو اسبب اور اخلس فرمایا اسبب اور اخلس کیا ہے فرمات کا مطلب یہ ہے سنت رسول کے عین مطابق ہو اور اخلص کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص نیت مکمل طریقے سے اس عمل کے اندر موجود ہو یہ احسن عمل پرانے کریم اللہ تعالی نے فرمایا انا جالا ما زینا تلاہ لینا بلوا یہ زمین پہ جتنے بھی چیزیں ہم نے رکھی ہیں جو زمین کی زینت ہے مقصد صرف یہ ہے ہم لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں او ہم احسن عملہ کون اچھا عمل کر کے آتا اتبی احسن اما انصیل ربی کو لوگوں صرف اس بات پر عمل کرنا صرف اس چیز کی اتباع کرنا صرف اس چیز کی پیروی کرنا جو تمہارے رب کی طرف سے احسن اتارا گیا ہے اللہ نے جو چیز اتاری ہے وہ بھی احسن ہے کتاب و سنت کے اندر موجود ہر چیز احسن ہے اس کے مطابق جو عمل ہوگا وہ احسن ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اسی احسن عمل کو جوڑ دیا اتفا بلت ہی احسن کسی سے اگر بات کرنی ہے کسی سے بحث وباسا کرنا ہے دلیل سے آگاہ کرنا ہے تو بے احسن انداز وجاد الحم بلت یا احسن اگر کس سے جدال کرنا ہے تو احسن انداز بلا تکربو مال یتیم اللہ بلت احسن کسی یتیم کے مال کو سنبھال کر رکھنا ہے تو وہ بھی احسن انداز ہے. اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالی کو عمل کے لیے احسن چیز مطلوب ہے اور احسن جو چیز احسن ہوگی یعنی اس کے اندر معیار پورا ہے اور جو چیز احسن کے بغیر ہے وہ عمل تو ہے لیکن بارگاہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العزت نے سورہ غاشیہ میں فرمایا ہل اتا حدیث الغاشیہ ہوئی یوم خواشیا عاملۃ ناصبہ تسلا نار حامیہ ہر جمع دوسری رکعت میں اسی سورت کو پڑھا جاتا ہے غور کیا کیا اللہ نے کیا خبر دی ہے آپ کے پاس گاشیا کی خبر آئی ہے جن کو جہنم ڈھانپ لے گی جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے پشانیاں عمل کر کر کے تھک چکی ہوں گی بڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا کون ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کثرت کے پیچھے تھے زیادہ عمل ہونا چاہیے کثیر عمل ہونا چاہیے عمل زیادہ ہونے چاہیے عمل کر کر کے تھک جاتے تھے لیکن احسن عمل نہیں کرتے تھے عمل تو کیا لیکن احسن عمل, عمل نہیں کیا اللہ کو احسن عمل چاہیے عمل نہیں چاہیے جو احسن عمل کرے گا کل قیامت کے دن شرمندگی نہیں ہوگی اگر صرف عمل کرے گا معیار کو اس نے چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن شرمندگی ہو آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آج مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کسی نے سروا کرنے سروے کرنے کے بعد تجزیہ کیا ہے کیا آج مسلمانوں کی تعداد ایک ارب ساٹھ کروڑ سے زیادہ ہے جو دنیا کی کل عبادی کا پچیس فیصد ہے یعنی دنیا میں ہر چوتھا انسان مسلمان ہے نتیجہ کیا ہے ضلعت اور رسوائی مغلوبیت مسکینیت اور ہر طرح سے ظلم و شکار صرف ایک ہی چیز ہے آج وہ پاور وہ قوت ایمانی قوت ارادی جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور حقیقت یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان بالکل صادق آتا ہے لوگوں کی مثال تو ایسے ہے سو اونٹوں کی طرح کسی کے پاس سو اونٹ ہیں لیکن سواری کے قابل ایک بھی اونٹ نہیں ہوتا اور میں ایسا وقت آئے گا مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن جو مسلمان اللہ کو مطلوب ہوگا وہ بالکل نہیں होंगे آج حقیقت یہ ہے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن جو مسلمان اللہ کو مطلوب ہے ایسا مسلمان شاید ہی کوئی ہو اللہ سے سے دعا ہے کہ پروردگار مقدار سے زیادہ اپنے معیار کو مضبوط کرنے کی توفیق فرما دے عمل سے زیادہ احسن عمل کرنے کی توفیق پی فرما دے کثرت سے زیادہ معیار عبادت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا دے واخر دعوانا الحمدللہ رب المین